رسول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 وک اللہ علطنف البافی بماف صحیح یہ وہ عظیم کتاب ہے جو بخاری مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے اور اس کتاب پہ ہمارا دورہ چل رہا ہے اس کتاب کے کئی مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے پہلا مقصد وہ ہے جس کا تعلق ان احادیث سے ہے جنہیں عقیدہ سے متعلقہ احادیث کہا جاتا ہے اس مقصد میں پہلی کتاب کتاب الاسلام و ایمان ہے اور اس کتاب میں کئی ابواب ہیں ان ابواب میں سے سولہواں باب کتاب الحسن کتابۃ الحسناتی و نیکیاں اور برائیاں لکھے جانے کے بارے میں ہے اس باب کے نیچے حدیث نمبر 31 اس پہ گفتگو ہماری ہو چکی ہے اور آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر 32 سے عنعنس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الله لا یقلم مؤمنا حسنا یوقا بها في الدنیا ویجزا بها فی الاخرہ حدیث نمر بتیس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں رویت کیا ہے اس حدیث کے راوی جنابِ انس ابنِ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يظلم مؤمنا حسنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے کسی ایک نیکی میں کمی نہیں کریں گے یعنی کہ مومن نے جو بھی نیکیاں کی ہوں گی ہر ایک نیکی پہ اسے اجر و ثواب ملے گا اللہ تعالی کسی مومن پہ یہ ظلم نہیں کریں گے کہ اس کی ایک نیکی بھی اپنے پاس رکھ لیں اور اس پہ اجر و ثواب عنایت نہ کریں تو ان اللہ لا یظلم حسنا اللہ تعالی کسی مومن سے کسی ایک نیکی کے معاملے میں بھی کمی نہیں کریں گے یوقا بحا فی دنیا اسے اس نیکی پہ دنیا میں بھی دیا جائے گا ویجزا بحا فی آخرہ اور اسے اس نیکی پہ آخرت میں بھی جزا ملے گی نبی علیہ السلاط اسلام خوشخبری دے رہے ہیں کہ مومن جو بھی نیکی کرتا ہے ہر نیکی پہ اسے دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس پہ ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وہ اللہ مخرجہ جو تکوا کی راہ اختیار کرے متقی اور پرہیزگار بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا سوچا بھی نہیں ہوتا اس سے پتہ چلا کہ رزق لینے کے لیے انسان کو چاہیے کہ متقی بن جائے پرہیزگار بن جائے اور اس ایز سے یہ بھی پتہ چلا کہ تقوا اختیار کرنے پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رزق دیتے ہیں آخرت میں رزق ملے گا جنت ملے گی عجر و ثواب ملے گا لیکن دنیا میں بھی نیکیوں کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت کی وجہ سے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اسے جزا ملے گی وہ حتہ عیدا افغا عید الآرہ لم تک لہو حسنت الجزا بیہ وہ امل کافر جہاں تک تعلق ہے کافر کا فیوق تو اسے رزق ملتا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے جو نیکیاں وہ اللہ تعالی کے لیے کرتا ہے رزق کہاں ملتا ہے دنیا میں ملتا ہے نبی علی صحم وعد فرما رہے ہیں کہ مسلمان نیکیاں کرتا ہے تو اسے ادر و ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخر کے دن بھی ملے گا جہاں تک آفر کا تعلق ہے تو اسے اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے اور ان اچھے امال کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے جو اچھے امال اس نے اللہ کے لیے کیے ہوتے ہیں اگرچہ وہ اسلام پہ نہیں ہوتا وہ کفر پہ ہوتا ہے لیکن جو اعمال وہ اپنی عقل کے مطابق اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ کو رادی کرنے کے لیے کرتا ہے ان اعمال پہ اسے دنیا میں ہیرہ یہاں تک کہ جب وہ آخرت تک پہنچتا ہے آخرت میں پہنچے گا تو لم تکن لہو حسنت الزا بیہ اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس پہ اسے جزا ملے جس پہ اسے ادر و ثواب ملے اس حدیث سے پتا چلا کہ کافر سلا رحمی کرے فقیروں مسکینوں کی مدد کرے اور اپنے مہمانوں کی ضیافت کرے غلاموں کو لوڑیوں کو آزاد کرے ایسے نیک مال جب وہ بجا لاتا ہے تو ان پہ اسے انعام اور ان کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے لیکن قرآن حکیم کی ایک لہو جہنم سورہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کو اس کے نیک مال پہ جو بدلہ ملتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں ملے اگر اللہ چاہیں تو دے دیں اللہ چاہیں تو دنیا میں بھی اسے نیک اعمال پہ ملنے والے بدلے سے محروم کر دیں یہ اللہ رب العزت کی مردی ہے اس کی منشا ہے اس کے ارادے ہیں لیکن یہ پکی بات ہے کہ روز آخر اسے کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ کہ کافروں کے اعمال روزے قیامت ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا غبار کی طرح ہوں گے بے وزن بے قیمت اور ان کا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس حدیث کے آخری الفاظ جن کا تعلق کافر سے ہے کہ کافر نیک مال کرے گا تو روزے قیامت کوئی بدلہ نہیں ملے گا کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں اور امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ ابن جدعان یہ وہ آدمی تھا جو اسلام آنے سے پہلے سیلا رحمی کیا کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا سوال ہوا کیا اسے قیامت ان نیکیوں پہ کوئی اجر و ثواب ملے گا آپ نے فرمایا بالکل نہیں ملے گا کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب آخرت کے دن مجھے معاف کر دینا یعنی کہ اس کا آخرت پہ کوئی ایمان نہیں تھا روزے حساب پہ اس کا ایمان نہیں تھا وہ کافر تھا اس لیے ہوتا ہے اشکال یہ کہ ابو طالب نبی علیہ السلط اسلام کے چچا دنیا میں آپ کا ساتھ دیتے رہے آپ کی مدد کرتے رہے آپ کا دفاع کرتے رہے ان کے بارے میں نبی علیہ السلاۃ السلام سے سوال ہوا کہ کیا ابو طالب کو ان نیک مال کا کوئی فائدہ ہوگا تو آپ علیہ نے وال فرمایا تھا صحیح حدیث ہے کہ سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا کس وجہ سے آپ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میری وجہ سے چونکہ میرا ساتھ دیتا رہا میری مدد کرتا رہا میرا دفاع کرتا رہا تو اس آخری حدیث سے جس کا تعلق ابو طالب سے ہے پتا چل رہا ہے کہ ابو طالب کو رود آخرت اپنے نیک امال کی وجہ سے فائدہ ہوگا جبکہ کہ اس حدیث سے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو گزارش یہ ہے کہ اصول یہی ہے ضابطہ یہی ہے کہ کافر کو رود آخرت اچھائیوں کا اور رفائی کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس معاملے میں نصوص بالکل واضح ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ فاتھر میں والذین كفروا لهم نار جهنم کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها انہیں موت نہیں دی جائے گی جی کہ ان کا کام تمام ہو جائے اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی کوئی کمی ہوگی تو یہ ہے کافر کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے ابو طالب کا تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ابو طالب کو نبی علیہ اصلاۃ والسلام کے ساتھ دینے کا, آپ کے دفاع کرنے کا فائدہ ہوگا لیکن فائدہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو جنت میں داخلہ مل جائے فائدہ یہ نہیں ہوگا کہ جہنم جہنم سے بالکل چھٹکارا مل جائے بلکہ آپ نے فرمایا کہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہوگا ابو طالب کو ہو رہا اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو طالب کے علاوہ کسی بھی کافر کو رود آخرت اپنے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا البتہ دنیا میں اگر اللہ تعالی چاہیں گے تو اس کافر کو اس کے نیک امال پہ بدلا دیں گے اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ کافروں کی خوشحالی کو دیکھ کر ان کی نعمتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خیر کی راہ پہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے نئی دنیا کی نعمتیں ان کو اسی لیے ملتی ہیں تاکہ آخرت سے محروم ہو جائیں اور انہیں رود آخرت جنت نہ ملے یہاں پہ آخری وضاحت یہ ہے کہ وہ کافر جو حالت کفر میں اچھے کام کرتا رہا اگر وہ کسی دن مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ نیک عمال جو اس نے حالت کفر میں کیے تھے ان پہ بھی اسے اجر و ثواب ملے گا کیونکہ اب وہ مسلمان ہو چکا ہے کیونکہ ایمان قبول کر چکا ہے توحید پہ آ چکا ہے اور اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوگی جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں جن کی یعنی حدیث نمبر تینتیس ابن حزام رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ حکیم بن حزام سے روایت ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول سوال کرنے والے کون ہوئے خود حکیم بن حزام اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ارعیت اشیاء مجھے بتائیے ان چیزوں کے بارے میں کنت اتہنس بها في الجاهليه جنہیں میں زمانہ جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتا تھا اللہ کی عبادت کے طور پہ میں کئی اعمال سر انجام دیا کرتا تھا پھر مثالیں دے کے حکیم بن ہزام واضح کرتے ہیں وہ کون سے نیک امال تھے جو حکیم بن ہزام کیا کرتے تھے کہتے ہیں من صدقہ میں صدقہ خیرات کیا کرتا تھا اور غلام لونیوں کو آزاد کیا کرتا تھا وسیلات راہیمن رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنایا کرتا تھا سیلا رحمی کیا کرتا تھا فہل فیح من اجرین کیا ان اعمال میں کوئی اجر ملے گا کوئی ثواب ملے گا فقال جو گزر چکی جو پہلے طے ہو چکی یعنی کہ اسلم تھا تو مسلمان ہوئے ہو علامہ صرف من خیر, اس خیر پہ جو پہلے ہو چکی جو پہلے تم سر انجام دے چکے یعنی کہ وہ خیر کے کام جو تم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گے اللہ رب العزت تمہیں نیکیاں نیت فرمائیں گے تو یہ حدیث بالکل واضح ہے اس سے پتا چلا کہ ایمان کتنی عظیم شہ ہے توحید کتنی عظیم شہ ہے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی آدمی نے مسلمان ہونے سے پہلے نیک کام کیے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد وہ کام بھی ضائع نہیں جائیں گے بلکہ ان پہ ضرور سباب ملے گا دوسری جانب اگر کوئی آدمی پوری زندگی نمازے پڑھتا ہے روتے رکھتا ہے حج کرتا ہے سب کا خیرات کرتا ہے اور فوت ہونے سے پہلے شرک کا ارتکاب کرتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو ساری کی ساری ضائع جائیں تو مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس بہت بڑی نعمت ہے جس سے غیر مسلم محروم ہیں اور وہ کیا ہے وہ توحید اللہ پہ ایمان دین اسلام اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق بخشے باب نمبر ستنہ باب باپ علی الفروض فرائض پہ اتفاق کرنے کے بارے میں یہ باب ہے کہ اگر کوئی آدمی فرائد اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے یعنی کہ نوافل کا احتمام نہیں کرتا سنتوں کا احتمام نہیں کرتا اس کا کیا حکم ہے اس بارے میں کے بار ہے حدیث نمبر چونتیس اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے رویت کیا ہے انطلحت ابن عبید اللہ قال جا اردلن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد تائر الرأس یسمع دوی صوتی ولا یفقہ ما یقول حتی دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام طلح بن عبادللہ عظیم صحابی ہیں ان 10 صحاب ایک نام میں سے ایک ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جنت کی خوشکبری دی تھی یہ سن چھتیش ہجری میں فوت ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلاۃ السلام کے پاس آیا اور وہ آدمی کون تھا من نید میں سے تھا نید تھا نید کس علاقے کو کہا جاتا ہے مدینہ کے مشرق میں جو اونچے اور بلائی علاقے ہیں انہیں نید کہا جاتا ہے نید بلند جگہ کو کہتے ہیں تو یہ نید کا علاقہ عراق تک ہے ریاض بھی نجد میں سے ہے اور آگے عراق بھی نجد میں سے ہے اور وہ نجد جس کی مذمت آئی ہے اس سے مراد عراق والا نجد ہے اس سے مراد وہ نجد نہیں ہے جسے آج ریاض وغیرہ کہتے ہیں تو بہرحال یہ آدمی نبی علیہ سات اسلام سے سوال کر رہا ہے اور کن میں سے ہے نجد میں سے گویا کہ نجد میں سے آیا ہے علم لینے کے لیے دین سیکھنے کے لیے دینی معلومات لینے کے لیے اس سے پتا چلا دینِ اسلام وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے سفر کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں علم لینا چاہیے اور یہی وہ علم ہے جو روز آخرت کامیابیاں کا دے گا تو ایک آدمی نبی علیہ السلاط اسلام کے پاس آیا اہل نج میں سے سائر گندہ بالوں والا اس کے بال اڑے ہوئے منتشر یوسما اس کی آواز کی گنگناہٹ سنی جا رہی تھی ولاف کہ یقول <يَخُول> لیکن جو وہ کہتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اہل نئی میں سے ہے پرا گندا بال ہے کچھ کہہ رہا ہے آواز آ رہی ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ولاف کہ یقول <يَخُول> جو وہ کہتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا دنا یہاں تک کہ وہ قریب ہوا کس کے قریب ہوا مسلم شریف کی حدیث میں بداعت ہے اللہ کے رسول کے قریب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم فعدہ تو اچانک وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے ان کے پہلے پتا نہیں چل رہا تھا کیا کہہ رہا ہے جب وہ قریب آیا تو پتا چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے اسلام کے بارے معلومات لے رہا ہے اسلام کا تعارف چاہتا ہے اسلام کے ارکام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اسلامی شریعت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم اللہ کے رسول اسلام کا تار پیش کر رہے ہیں فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں جن کے اسلام کے چیز کا نام ہے دن اور رات میں پانچ نمازوں کا نام ہے پہلا تعارف جو اللہ کے رسول اسلام کا کرا رہے ہیں وہ کیا ہے نماز توحید و رسالت کا آپ نے تعارف نہیں کرایا یہاں پہ ہیں اس لیے کہ آپ جان چکے تھے کہ وہ مسلمان ہے اس آدمی نے کہا کیا میرے ذمے ان پانچ نمازوں کے علاوہ بھی کچھ ہے کیا کوئی اور نماز بھی مجھ پہ واجب ہے فرض ہے حل علی کیا مجھ پہ فرض ہے غیر اس کے علاوہ بھی آپ نے کہا نہیں اللہ مگر یہ کہ تم خوشی سے کوئی نماز پڑھو اس سے کیا پتا چلا اس سے پتہ چلا کہ وطر کی نماز فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے اور یہی صحیح موقف ہے پاک ہند میں بہت سے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ وطر نماز بھی واجب ہے صحیح بات یہ ہے کہ وطر نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن بہرحال یہ واجب نہیں ہے اور اس کی تائید میں یہ حدیث بھی ہے اللہ کے سن نے کہا دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اس آدمی نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی چیز واجب ہے آپ نے کہا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کوئی نماز پڑھو تو سوال پیدا ہوگا کہ نماز عید واجب ہے یا نہیں صحیح بات یہ ہے کہ نماز عید واجب ہے تو پھر سوال پیدا ہوگا وہ واجب ہے تو یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ نہیں پانچ نمازوں کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان نمازوں کی جو روزانہ کی بنیاد پہ دن اور رات میں پڑھی جاتی ہیں چوبیس گھنٹوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ پانچ ہی ہیں نماز عید یہ روزانہ کی بنیاد پہ فرد نہیں ہے یہ سالانہ طور پہ فرض ہے قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ارکان بتاتے ہوئے اسلام کا تعارف کراتے ہوئے مزید فرماتے ہیں وہ سیام و رمضان اور رمضان کے رودے بھی پہلے کیا کہا تھا دن اور رات میں پانچ روادی اب کہا اور رمضان کے رودے بھی اس آدمی نے کہا حل عال یا کیا? رمضان کے رودوں کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی رودے فرض ہیں حل کیا علیہ میرے ذمہ ہیں مجھ پہ واجب ہیں غیر روحو رمضان کے علاوہ بھی. آپ نے کہا نہیں اللہ مگر یہ کہ تم کوئی رودا خوشی سے رکھو نفلی طور پہ رکھو ان کے فرض صرف رمضان کے رودے ہیں اس سے پتا چلا کہ محرم کے رودے سوموار یہ فرض نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلات نے اس آدمی کے سامنے زکوٰۃ کا تذکرہ بھی کیا یعنی کہ آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا حصہ ہے اس آدمی نے کہا حل علی غیر کیا زکات کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی چیز فرض ہے واجب ہےอัลلہ اپ نے کہا نہیں الا انت طوع مگر یہ کہ تم کوئی خوشی سے کوئی چیز دو اللہ کی را میں مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ اللہ کی را میں کوئی چیز دو قال حدیث کے راوی کہتے ہیں فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازید على هذا ولا انقص اس آدمی نے پوچھ پھیری وہ واپس مڑا اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں اس سے بڑھ کر میں اس پہ کوئی اضافہ نہیں کروں گا اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا یعنی کہ جو اسلام آپ نے مجھے بتا دیا ہے اسی اسلام پہ عمل کروں گا اس سے زید میں کچھ نہیں کروں گا اور جو آپ نے بتایا اس میں کمی بھی نہیں کروں گا خاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے فرمایا افلاح ان سداقہ اگر اس آدمی نے سچ کہا ہے تو یہ آدمی کامیاب کا ہو گیا وفی روایت اور بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں داخل الجن ان صداقہ کہ یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا ان سدا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے یعنی کہ اس آدمی کا دعوی ہے کہ جو چیزیں میں نے اس کو بتا دی ہیں ان پہ عمل کرے گا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کرے گا لیکن جو چیزیں بتائی ان میں کمی بھی نہیں کرے گا اگر یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے تو پھر یہ آدمی کامیاب ہے کامیاب ہے یعنی کہ جنت میں جائے گا اور جہنم کی جنت میں یہ جائے گا اور جنت ہی بہت بڑی کامیابی ہے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ اصلاحت اسلام نے اس آدمی کو کامیاب قرار دیا کن چیزوں پہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے پہ رمضان کے رودے رکھنے پہ زکات ادا کرنے پہ تو کیا ان تین چیزوں پہ عمل کرنے سے کو آدمی جنت میں پہنچ جائے گا حج کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا پھر آپ نے محرمات کا تذکرہ نہیں کیا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں صرف وہ چیزیں بتائی ہیں جو واجب ہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ قتل سے بچنا ہوگا یہ نہیں کہا چوری سے دور رہنا ہوگا یہ نہیں کہا کہ بدکاری سے دور رہنا ہوگا یہ نہیں کہا کہ سو سے دور رہنا ہوگا تو اس اشکال کا جواب یہ ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بخاری شیو کی ایک روایت میں وضاحت آئی ہے کہ صحابی کہتے ہیں اس حدیث کے بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں اخبر علیہ السلام کے نبی علیہ السلط نے اسلامی شریعت کی پر مشتمل چیزیں اسے بتائیں یعنی کہ اسلام کا مکمل تعارف اس کے سامنے رکھا سارے واجبات بتائے سارے فرحد بتائے اور جو چیزیں ممنوع تھیں یقیناً آپ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہوگا اس لیے صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلامی شریعت سے اس آدمی کو آگاہ کیا تو بہر خلاصہ کا یہ ہے کہ باپ کیا تھا فرائض کے اوپر اکتفا کرنا تو جی ہاں اگر کوئی آدمی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا لیکن ہمیں چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں سنتوں کا اہتمام کریں نبی علی اللہۃسلام جو پکے جنتی تھے آپ کے صحابہ کرام جن میں سے کئی ایک کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی وہ سنتوں کا اہتمام کرتے تھے نوافل کا اہتمام کرتے تھے اور ہم تو گنہ گار ہیں ہمیں تو جنت کی گارنٹی نہیں ملی تو ہمیں ان سے ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ویسے بھی فرائض میں کئی کمیاں کتائیاں ہوتی ہیں اگر ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے تو فرائض کی وہ کمیاں کتائیاں ان سنتوں سے پوری کر دی جائیں گی اور آخری بات یہ ہے کہ جو سنتوں کا اہتمام کرے گا نوافل کا اہتمام کرے گا یقیناً وہ فرائض الواجبات کا بھی اہتمام کرے گا جو سنتو نوافل میں ڈھیلا ہوگا خطرہ یہ ہے کہ وہ کل کو فرائض میں بھی ڈھیلا ہو جائے گا واللہ تعالی عالم باب نمبر اٹھارہ <coughs> باب, باب, باب اس بارے میں ہے کہ دین آسان ہے باب اس بارے میں ہے کہ دین آسان ہے <coughs> جی ہاں دین اسلام دیگر ادیان کے مقابلے میں نہایت آسان دین ہے پرانے ادیان کے بارے میں آپ پڑھ لیں ان میں گنا ہو جائے تو توبہ کتنی مشکل تھی مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا دیگر بھی کئی امور میں ان پہ سختیاں تھی تو اللہ رب العزت نے ہمارے دین میں کافی آسانی رکھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے ہم ان کو ساکت کر دیں اور کہیں کہ واجب نہیں ہے کیونکہ دین آسان ہے بھائی جو دین اللہ نے نازر کیا وہ آسان ہے یعنی کہ اس میں جو چیزیں واجب ہیں وہ واجب رہیں گی اور جن جو ممنوع, ہے ممنوع رہیں گی اس کے باوجود یہ دین آسان ہے حدیث نمبر پینتیس روایت کرنے والے امام بخاری اور حدیث کے راوی جناب ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ان وسلم وسلم آسان ہے صلیمین اور جو بھی دین میں سختی کرے گا دین اس پہ غالب آ جائے گا ولیم شین احدن اور ہرگز کوئی بھی شخص دین میں سختی نہیں کرے گا مگر دین اس پہ غالب آ جائے گا کوئی آدمی خام خواب نے اوپر سختیاں کرتا ہے اسلام کی رخصوں کو قبول نہیں کرتا اسلام کا مقابلہ کرتا ہے تو اسلام اس پہ غالب آ جائے گا وہ مغلوب ہو جائے گا یہ مقابلہ نہیں کر سکے گا مثال کے طور پہ بیماری میں جب وزو کرنا ممکن نہ ہو شریعت نے آپ کو یہ ممکن کی اجازت دی آپ کو آدمی خام ماہ جائے نہیں جی میں رخصت قبول نہیں کروں گا میں وضو کروں گا چاہے معاملہ ہلاکت تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا مغلوب ہو جائے گا ہمت ہار جائے گا دین اسلام کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے گا تو الدِّينَ أَحَدٌ کوئی بھی دین میں سختی نہیں کرے گا اللہ غلبہ ہو, مگر دین اس پہ غالب آ جائے گا فس فرمایا نبی علیہ السلاۃ السلام نے اس لیے افراد و تفرید کے درمیان میانہ روی اختیار کرو درمیانہ درمیان والا راستہ اختیار کرو نہ افراد کرو نہ تفرید کرو فسد میانہ روی اختیار کرو وقاری اور قریب قریب رہو یعنی کہ اگر آپ دین کے اعلی درجے تک نہیں پہنچ پاتے تو آپ جس قدر عمل کر سکتے ہیں دین پہ عمل کیجیے اگر آپ دین پہ سو فیصد عمل نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں دین پہ عمل نہیں کر سکتا بس میں دین کو خدا حافظ کہتا ہوں میں دین سے نکل رہا ہوں میں دین کو چھوڑ رہا ہوں نہیں وقاری آپ قریب قریب رہو یعنی کہ جتنا عمل ہو سکتا ہے اتنا تو کرو اب اور خوش ہو جاؤ یعنی جتنے اعمال کرو گے ان پہ سوا ملے گا اس بات خوش ہو جاؤ تمہاری کو نیکی ضائع نہیں جائے گی روحاتی وش امن دلجا اور مدد لو بالغد صبح کے وقت سے روحاتی اور دوپہر کے بعد کے وقت سے وہ شی امن دھل جاتی اور کچھ رات کے وقت سے یعنی کہ اگر آپ عبادت کا صحیح معنوں میں ایک ہی موقع پہ حق ادا نہیں کر پا رہے سارے دین پہ ایک ہی وقت میں عمل نہیں ہو, ہو, ہو رہا تو آپ دینی امور پہ عمل کریں کچھ صبح کے ٹائم کچھ زوال آفتاب کے بعد اور کچھ رات کے ٹائم کچھ عبادات صبح کر لیں کچھ زہر کے بعد کر لیں کچھ رات کو کر لیں زہر کی نماز پڑھیں اثر کی نماز پڑھیں رات کی نمازیں پڑھیں مغرب کی عشا کی فجر کی اور ایسے آپ کے دیگر امور عبادات کے علاوہ جو مشکل کام ہیں اگر آپ ان میں تنگی محسوس کر رہے ہیں تو اپنے مشکل کاموں کو مختلف اوقات میں تقسیم کر لیں اپنا کام کچھ صبح کریں کچھ دوپہر کو کریں کچھ رات کو کریں کس کو کہتے ہیں اندھیرے کو رات کی تاریکی کو کہتے ہیں تو فرمایا وسائن اور تم مدد لو بالغ صبح کے وقت سے ور روح اور زوال آفتاب کے بعد کے وقت سے وہ شہی امدل اور رات کچھ نہ کچھ وقت سے مدد لو تو حدیث کا اور باب کا تعلق واضح ہے کہ دین اسلام آسان دین ہے مشکل دین نہیں ہے اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں باب نمبر انیس کیا باب ہے باب الدین النصیحہ باب اس بارے باب ہے کہ دین خیر خائی کا نام ہے دین اس چیز کا نام ہے کہ آپ خیر خائی کریں کس کی خیر خائی کریں ان امور کی وضاحت آئندہ احادیث میں موجود ہے تو حدیث نمبر جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہ چھتیس ہے انجیر ابن عبد الله قال بايعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاه وایتاء الزکا والنصح لكل مسلم جریر ابن عبد الله البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی علی اقام الصلاه نماز قائم کرنے کے معاملے میں اور زکوۃ ادا کرنے کے معاملے میں اور ہر مسلمان کی خیر کرنے کے معاملے میں جریر بن عبداللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیعت کی ہے اور وعدہ کیا کیا ہے کہ نماز قائم کیا کروں گا زکوٰۃ ادا کیا کروں گا ہر مسلمان کی خیر خی کروں گا کسی سے خیانت نہیں کروں گا کسی کو دھوکا نہیں دوں گا ہر ایک کے لیے اپنے بارے میں خیر کا پہلو رکھوں گا عدیز سے ایک تو یہ پتا چلا کہ صحابۂ کرام نبی علی اسلام کی سکتے ہیں نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ اور تابعین سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلاۃ اسلام کے بعد کسی صحابی کی کسی تابع کی بیعت بطور پیر کی ہو بطور مولوی صاحب کی ہو بطور عالم دین کی ہو بطور شیخ کے کی ہو ہاں آپ کے بعد بیت ہوتی رہی ہے جناب صدیق کی بطور حکمران جناب فاروق کی بطور حکمران جناب عثمان کی بطور حکمران جناب علی کی بطور حکمران تو آج کے مسلمان حکمرانوں کی بطور حکمران بیت کرنی چاہیے لیکن پیری مریدی والی بیت یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نماز کیم کرنے کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ وعدہ لیا کرتے تھے مسلمان ہونے والے سے کہ تم نماز کیم کیا کرو گی. اور زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی پتہ چلا اور اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلا کہ انسان ہر انسان کو چاہیے کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ بنے کسی کے ساتھ دھوکا نہ کرے کسی کے ساتھ دو نمری نہ کرے اور یہ آخری جملے کا باپ سے تعلق کا باپ کیا تھا کہ دین خیر خائی کا نام ہے اور واقعی خیر خواہ اتنی اہم ہے کہ آپ باقاعدہ بیت میں لوگوں سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ تم ہر مسلمان کے خیر خواہ بند کر رہو گے ان کے کسی کو تکلیف نہیں دو گے کسی کو تنگ نہیں کرو گے کسی کو دھوکا نہیں دوس مسلم اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی بخاری المسلم کی جو حدیث 36 نمبر ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے پھر ان دونوں کی ایک اور روایت میں کچھ اور چیزوں کا تذکرہ آیا تو اس لیے اس کتاب کے مؤلف الوافی کے مؤلف اس روایت کو بھی لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ کالا جریب میں عبداللہ البجلی نے کہا با یاقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی علی السمع سننے کے معاملے میں اور اطاعت کرنے کے معاملے میں کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی بیعت کی آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کی ہر بات کو سنوں گا اور آپ کا ہر آرڈر مانوں گا اور یہی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ کے رسول کی بیعت کریں یعنی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات سنیں گے اور ہر بات مانیں گے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کی چند احادیث کو ماننے سے انکار کر دینا یہ آپ کو رسول ماننے کا جو اعلان ہے اس کے الٹ ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول جو بھی بات کہیں گے میں سنوں گا آپ کی ہر حدیث کو پیار و محبت سے سنوں گا جو بھی ثابت ہو جائے اللہ کے رسول نے کہا ہے اسے پیارو محبت سے سنوں گا اور اس پہ ایمان لاؤں گا اور آپ کی وہ بات مانوں گا عقیدہ ہوگا تو اسے عقیدہ بنا لوں گا تو کہتے ہیں جریر جری میں نے اللہ کے نبی کی بیعت کی کس بات پہ علی السمعی کہ آپ کی ہر بات سنوں گا وقاتی اور آپ کی ہر بات مانوں گا فلقننی تو آپ نے مجھ سے یہ الفاظ کہلوائے آپ نے مجھ سے یہ الفاظ کہلوائے کیا فی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے رسول کی ہر بات سنوں گا اور ہر بات پہ عمل بھی کروں گا لیکن اپنی استاد کے مطابق یعنی کہ ممکن ہے آپ کا کوئی آرڈر ایسا ہو جس پہ بطور بشر میں عمل نہ کر سکوں میں کمزور انسان ہوں عمل نہ کر سکوں لیکن اپنی استاد کے مطابق میں آپ کے ہر آرڈر پہ عمل کروں گا اپنا پورا زور لگا دوں گا اپنی پوری طاقت لگا دوں گا آپ کی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے اور آپ کے آرڈرز کی تعمیل کرنے کے وال والنسح لکل مسلم اور میں نے آپ کی بیعت کی تھی نمبر ایک کسی پہ کہ آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا دوسرے نمبر پہ میں نے بیعت اس بات پہ کی کہ ہر مسلمان کا خیرخواہ بن کر لوں گا ہر مسلمان کی میں خیر خی کروں گا کسی کو دھوکا نہیں دوں گا کسی کو تنگ نہیں کروں گا کسی کو پرشان نہیں کروں گا حدیث نمبر سینٹیس اسے روایت کرنے والے کون ہے صرف امام مسلم ان تم داری انہ وسلم ہی ولی امت المسلم جناب تمیم داری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی علیہ الساط السلام نے فرمایا الدین دین النسیحا دین خیر, خیر کا نام ہے یعنی کے دین نام ہی خیر خائی کا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے مسلمان مسلمان کا دشمن بن چکا ہے مسلمان مسلمان کو دھوکا دینے کے بارے میں سوچتا ہے مسلمان مسلمان کو تکلیفیں دینے پریشان کرنے کے بارے میں سوچتا ہے جب اللہ کے سول فرمایا تھا دین نام ہے خیر خائی کا قلنا ہم نے کہا لمن کس کے لیے یعنی کے دین نام ہے خیر خائی کا کس کی خیر کریں تو آپ نے فرمایا اللہ, اللہ کی خیر خائی کریں کتاب ہی اللہ کی کتاب کی خیر خائی کریں رسول ہی اللہ کے خیر خائی کریں والی این مت المسلمین مسلمان حکمرانوں کی خیر خائی کریں عام متحین اور عام مسلمانوں کی خیر خائی کریں تو دین خیر خیرخ کا نام ہے اللہ کی خیر خائی کریں اللہ کے رسول کی خیر خیری کرے قرآن کی خیر خائی کریں حکمرانوں کی خیر خائی کریں عام مسلمان کے خیر خواہ بن کر رہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی خیر خائی کیا مطلب ہم اللہ کی خیر خی کیا کر سکتے ہیں اللہ کی خیر خائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سچے بندے بن جائیں صرف اللہ کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں اللہ کی کتاب کی خیر خائی کا مطلب کیا ہے اللہ کی کتاب پہ ایمان لے آئیں ایک ایک چیز پہ ایمان لائیں اور پھر اللہ کی کتاب کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ کی کتاب کو سیکھیں ولی رسول ہی اور اللہ کے رسول کی خیر خائی کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے رسول پہ سے ایمانوں میں ایمان لے آئیں آپ کی ایک ایک حدیث کو مانی یہ نہیں کہ جو احادیث آپ کی عقل پہ پوری نہ اتری آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کی پوجا کر رہے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی احادیث کے مطابق آپ نہیں ہیں تو ہر وہ بات جو ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے اس پہ ایمان لائیں اس پہ عمل کریں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں یہ ہے اللہ کے رسول کی خیر خائی والی متن مسلمین اور مسلمان حکمرانوں کی خیر خائی وہ کیا ہے مسلمان حکمرانوں کی ہر بات سنیں اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اسے مانے اگر مسلمان حکمران کو ایسا آرڈر دیں جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے جب تک وہ واضح طور پہ کفر نہیں کرتے ان کی ہر بات سنی جائے گی اور ان کے آرڈر کی تعمیل کی جائے گی البتہ ان کا وہ آرڈر جو قرآن و حدیث کے خلاف اسے نہیں مانا جائے گا مثال کے طور پہ وہ کہیں داڑھی مونڈ دو نہیں مونڈیں گے وہ کہیں نماز نہیں پڑھنی ہم ان کا یہ نہیں مانیں گے بلکہ نماز پڑھیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغاوت کا اعلان کر دیا جائے تختہ الٹنے کی کوشش کی جائے تو یہ چیزیں اگر ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے خیر نہیں ہے وعامتہم اور عام لوگوں کے لیے پبلک کے لیے بھی خیر خواہ بن جائیں یعنی کہ ان کے بارے میں اچھا سوچیں آپ مسلمان ہو گئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں اور ان کو اچھا مشورہ دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں ان کا نقصان ہے آپ ان کو خبردار کریں ان کو خطرے سے بچانے کی کوشش کریں ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کریں اس کے بعد باب نمبر بیس باب المسلم المہاجر یہ باب کس بارے میں ہے یہ باب یہ باب ہے مسلمان کے بارے میں اور مہاجر کے بارے میں یعنی کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور حقیقی مہاجر کون ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده والمهاجر من هاجر من الله عنه عبداللہ بن عمر رضی اللہ ترنما سے بیٹا بھی صحابی باپ بھی صحابی وہ نبی علی اسلام سے وید کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے یعنی کہ کامل مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو صحیح معنوں میں اور اعلیٰ اور افضل مسلمان کون ہے وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں یعنی کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے غیبت کر کے کسی کو تکلیف نہ دے توہمت لگا کے کسی کو تکلیف نہ دے اور ایسے ہی جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں کسی کا مال چوری نہ کرے کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالے تو اپنی زبان کے شرط سے بھی دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھ کے شرط سے بھی دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے نہ ہاتھ کے ذریعے کسی کو تنگ کرے نہ زبان کے ذریعے کسی کو تنگ کرے سوال پیدا ہوگا کیا پاؤں کے ذریعے کسی کو تنگ کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ بالکل کسی بھی عزب کے ذریعے مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ نہیں کر سکتا لیکن دو چیزوں کا ذکر آیا کیونکہ عام طور پہ جن آگا سے ہم دوسروں کو تنگ کرتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں وہ دو ہیں نمبر ایک زبان نمبر دو ہاتھ <تصفح> تو حقیقی مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جو واجبات میں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ممنوع کاموں سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتا انہیں پریشان نہیں کرتا انہیں ٹینشنیں نہیں دیتا <تصفح> ول مہاجراجر اور مہاجر کون ہے مہاجر کسے کہتے ہیں مہاجر وہ ہے جو اللہ کی وجہ سے اس اس ملک کو اس شہر کو شہر چھوڑ دے جہاں پہ رہتے ہوئے اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو اور اس ملک میں چلا جائے جہاں اسلام پہ عمل کرنا ممکن ہو اسلام کے مطابق زندگی گزارنا جہاں پہ ممکن ہو اس کو کیا کہتے ہیں مہاجر نبی علی صلاحت السلام کے زمانے میں لوگ مکہ سے عزت کرتے تھے کہاں مدینہ تو اللہ کے ہیں حقیقی مہاجر کون ہے من حضرا جو چھوڑ دے مانہ اللہ عنہ ان چیزوں کو جن سے اللہ نے روکا ہے مہاجر چھوڑنے والے کو کہتے ہیں مہاجر کا لفظی منع کیا ہوتا ہے جو اپنا آبائی وطن چھوڑ دے اور منتقل ہو جائے کسی مسلمان ملک میں تاکہ دین پہ سی ایمانوں میں عمل کر سکے تو مہاجر کا لفظی معنی کیا ہوا چھوڑنے والا تو اللہ کے سل فرماتے ہیں حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے ان کے قریب نہ جائے ان حقیقی مہاجر کون ہوا جو سو کو ترک کر دے حقیقی مہاجر وہ ہوا جو بدکاری ترک کر دے حقیقی مہاجر وہ ہوا جو قتل و غارت کو ترک کر دے حقیقی مہاجر وہ ہوا جو جادو کو ترک کر دے حقیقی مہاجر وہ ہوا جو شراب کو ترک کر دے جو حرام چیزوں سے دور رہتا ہے یہ حقیقی مہاجر ہے ان الفاظ میں تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اور ہجرت کرنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ملتا صورتحال خطرناک ہے ان کے لیے تسلی ہے کہ نبی علی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں تم کم از کم اپنے ملک میں رہتے ہوئے گناہوں سے دور رہو حرام چیزوں سے دور رہو ممنوعہ کاموں سے دور رہو اور اس میں وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کے کسی مسلمان ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے کہ یہ ہجرت کرنے کے باوجود اگر آپ کبیرہ گنا ترک نہیں کرتے حرام کام میں واقع ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ہجرت کا کیا فائدہ ہے تو اللہ کے سرو فرما رہے ہیں مہاجر حقیقی وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس کے بعد باب نمبر اکیس باب قل آمنت تو باب یہ ہے کہ آپ کہہ دیں میں اللہ پہ ایمان لایا الوافی کتاب کے رائٹر نے باب کس کو بنایا ہے حدیث کے الفاظ کو باب بنا دیا ہے حدیث کے الفاظ کیا اللہ کے سلم کہتے ہیں قل تم کہہ دو آمن تو میں اللہ پہ ایمان لایا <تصفح> حدیث نمبر عن بن عبد اللہ بن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے ارز کی رسول, اللہ اللہ کی رسول کل لی پھر اسلام کو میرے لیے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جس کے بارے میں آپ کے بعد میں کسی اور سے سوال نہ کروں کیونکہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسا جملہ بتا دیں کوئی ایسی پختہ بات بتا دیں جس کے بارے میں آپ کے بعد مجھے کسی اور سے سوال نہ کرنا پڑے بات مکمل طور پہ واضح ہو کالا تو آپ نے کہا قل تم یہ کہہ دو آمن تو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ پکے ہو جاؤ اس پہ ڈٹ جاؤ اس پہ استقامت اختیار کرو یہاں سے پتا چلا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اسلام کے بارے میں ایک جملہ بتا دیں ایک بات بتا دیں جس کے اوپر عمل کیا جا سکے اور انسان کامیاب بھی ہو جائے تو آپ نے کہا یہ کہہ دو تم اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ ڈر جاؤ اب اللہ پہ ایمان لایا اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ کہتے ہیں میرے فرصوں پہ ایمان لاؤ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ کہتے ہیں میرے قرآن پہ ایمان لاؤ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ کہتے ہیں آخر پہ ایمان لاؤ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقدیر پہ ایمان لاؤ اللہ پہ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ نماز کیم کرنے کا حکم دیں گے اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ زکوۃ ادا کرنے کا حج کرنے کا رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیں گے تو یہ بڑا عظیم جملہ ہے کہ, کہ دو آمن کو بلّہ میں اللہ پہ ایمان لایا بس سکیم پھر اس پہ ڈر جاؤ تکلیفیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی مشکلات آئیں گی آپ نے ایمان کا راستہ ترک نہیں کرنا دنیا آزمائش ہے آزمائش کا گھر ہے اللہ رب العزت یہاں اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اللہ پہ ایمان لائیں پھر جو مصیبتیں آئیں ان پہ صبر کریں اور یاد رکھیں ان اللہ مصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الَّذِينَ قالوا ثم استقاموا وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پہ ڈٹ گئے ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ابشرو بل اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے تو یہ انجام ہے ان کا جو ایمان لانے کے بعد ڈٹ جائیں اس سے خامت اختیار کریں دائیں بائیں نہ جائیں ورنہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے روکنے کے لیے ایمان سے ہٹانے کے لیے کہیں پہ مشکلات ہیں کہیں پہ لالچ ہے ترغیب ہے کہیں پہ کہا جاتا آپ کا دھیانی ہو جائیں آپ کو فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی آپ فلاں عیسائیت کو قبول کر لیں آپ کو فلاں ملک کی نیشلٹی مل جائے گی تو یہ سب کچھ موجود ہے انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے راز کرتے ہوئے اپنے دین پہ پکا رہے اس کے بعد باب نمبر بائیس باب کیا ہے باب مایوہ نفسی یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں جن کو الوافی کے رائٹر نے مؤلف نے باب بنا دیا ہے کہ جو پسند کرتا ہے اپنے نفس کے لیے اس کی مزید وضاحت حدیث سے ہو جائے گی حدیث نمبر چالیس ہے اور اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں اسی لیے قاف لکھا ہوا ہے جناب انس بن سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ان یعنی کے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بڑی عظیم حدیث ہے ان احادیث میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان احادیث کے پورے اسلام کا دار مدار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے خیر پسند کریں تو آپ کامل مومن ہو گئے نہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزوں پہ تو آپ کا پہلے سے عمل ہے اللہ پہ آپ کا ایمان ہے فرستوں پہ ایمان ہے رسولوں پہ ایمان ہے آسمانی کتابوں پہ ایمان ہے تقدیر پہ ایمان ہے آخر پہ ایمان ہے اس کے ساتھ ساتھ فرمایا آپ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کے جذبات پیدا کر لیں آپ پکے مومن ہو گئے. تو تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی وہ خیر پسند کرے جو خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ حدیث حسد کا توڑ ہے حسد کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے خیر نہیں چاہتے آپ اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہو لیکن مسلمان بھائی کے پاس گاڑی ہو آپ یہ نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں بیٹے ہوں لیکن مسلمان بھائی آپ کا پڑوسی اس کے بارے میں آپ نہیں چاہتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے آپ چاہتے ہیں کہ آپ نمازی بنے اور جنت حاصل کریں اپنے بھائی کے لیے بھی یہی خیر آپ پسند کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان کے رودے رکھیں اور جنت میں پہنچ جائیں اپنے بھائی کے لیے بھی یہ خیر پسند کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ تلاوت کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں اپنے بھائی کے لیے بھی اس خیر کو پسند کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایوپ پہ آپ کی کمزوریوں پہ پردہ پڑا رہے اپنے بھائی کے لیے بھی یہی خیر پسند کریں اس کا بھی کوئی راز معلوم ہو جائے پردہ ڈال دیں اس کے بعد باب نمبر تیئیس کیا باب ہے باب صفات المنافقین یہ باب ہے منافقین کے اوصاف کے بارے میں منافقین کی صفات کے بارے میں منافقین کی خسرتوں کے بارے میں منافقین کی عادتوں کے بارے میں حدیث نمبر اکتالیس خوف یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں صلی اللہ علیہ وحید وادہ اخلف وحید جناب اب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں منافق سے مراد جن سے منافق ہے کہ منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں حدث حدب جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے ویدا واد اخلف جب وہ وعدہ کرے گا تو اخلفا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا وحیدا تمینا خان اور جب اسے امین بنایا جائے گا اسے کو امانت دی جائے گی خانہ تو امانت میں کیا کرے گا خیانت کرے گا تو اس حدیث میں منافقین کی تین خسرتیں آئی ہیں دیگر حدیث میں منافقین کی دیگر آدیں بھی بیان کی گئی ہیں بہرحال اس حدیث میں تین بیان کی گئی ہیں تو مسلمانوں کو کیوں بتایا گیا ہے تاکہ مسلمان اپنے آپ کو کافروں کی منافقوں کی نادات سے محفوظ رکھیں آپ مسلمان ہیں آپ موم آپ منافق نہیں ہے آپ نے آدتیں کیوں پائی جاتی ہیں گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولنا یہ منافق کی حسرت ہے اس کی عادت ہے وعدہ کر کے واد کی خلاف وردی کرنا یہ منافق کی عادت ہے امانت دی جائے اس میں خیانت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں منافق کا کام ہے تو منافق کی نشانیاں کتنی ہیں تین ادا حد دسا جب گفتگو کرتا ہے کادا با جھوٹ بولتا ہے ویدا واد اخلف اور جب وعدہ کرتا واد کی خلاف وردی کرتا ہے یعنی کہ جب خیر کا وعدہ کرے کسی سے وعدہ کرے میں آپ کا یہ کام کر دوں گا تو وعدے کی خلاف وردی کرتا ہے ایک یہ ہے کہ آپ نے وعدہ پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن پھر بھی آپ وعدے پہ پورے نہیں اتر سکے انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا لیکن ایک یہ ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھوٹ ہے اوپر اوپر سے وعدہ کر لیا جان چھڑا لی بعد میں وعدہ پورا نہ کیا تو یہ جرم ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یا وعدہ آپ نے سچے دل سے کیا لیکن اس کو پورا کرنے کی کوشش سچے, سچے دل سے آپ نہیں کر رہے یہ بھی غلط ہے صحیح کیا ہے کہ وعدہ وہی کریں جس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں اور جب سچے دل سے وعدہ کریں تو پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں وحید مینا خان منافقوں کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی کیا ہے کہ جب کوئی چیز بطور امانہ دی جائے اس میں خیانت کرے جو چیز آپ کے پاس بطور امانت رکھی گئی ہے آپ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے کسی نے آپ کے پاس موبائل رکھا بطور امانت آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں غلط ہے کوئی عہدہ آپ کے پاس امانت ہے آپ کو عہدہ دیا گیا عہدے امانت ہوتے ہیں آپ سرکاری عہدہ استعمال کرتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں جو سرکار کی طرف سے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں بچے آپ کے پاس امانت ہیں ان کی تعلیم و تربیت شریعت کے مطابق کرنی ہے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آدمی میں یہ تینوں آتے پائی جائیں تو کیا وہ منافق ہے کیا ہم اسے منافق کہہ سکتے ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ منافقوں کی آتیں بتائی گئی ہیں اور جس میں یہ آتیں پائی جائیں گی وہ کردار کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے منافق ہے عقیدے کے لحاظ سے ہم اسے منافق نہیں کہہ سکتے عقیدے کے لحاظ سے کون منافق ہے یہ تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں اور عقیدے کا منافق وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتا بلکہ مسلمانوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں سے فائدہ لینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے عقیدے کا منافق تو کوئی کوئی ہوتا ہے عام طور پہ منافقوں نے کردار کے منافق اور وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں جو گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں وعدہ کر کے وعدے کی خلاوری کرتے ہیں اور کوئی چیز امانت دی جائے تو اس میں خیان کرتے ہیں وزاد فی روایت مسلم اس کتاب کے رائٹر شیخ سال شامی کہتے ہیں کہ مسلم کی ایک روایت میں اضافہ کیا ہے یعنی کہ مسلم کی ایک روایت میں نبی علیہ السلاۃ وسلام کے مزید الفاظ بھی آئے ہیں وہ کیا آئے ہیں وہ انسان کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں کہ جب گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے وادی کی خلاف کرتا ہے کوئی چیز کرتا ہے اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اگرچہ روزے رکھتا ہو اگرچہ وہ سمتا ہو کہ وہ مسلمان ہے ان یعنی کی اس آدمی نے منافع کی یہ تین نشانیاں ہیں چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو روزے رکھنے والا ہو اور یہ دعویٰ کرنے والا ہو کہ وہ مسلمان ہے ان الفاظ میں میرے لیے اور آپ کے لیے کہ صرف نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے صرف روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے آپ گفتگو میں بھی مسلمان ہوں سچ بولنے والے ہوں وعدہ کریں تو وعدے پہ, پہ پورے اترنے والے ہوں کچھ ہی امانت دی جائے تو اسے امان سمنے والے ہوں خیال کرنے والے نہ ہوں تب آپ صحیح معلوم ہے مسلمان ہیں تو باپ کیا تھا منافقین کے اوساف منافقین کی آتیں اس حدیث سے ہمیں منافقوں کی تین آتوں کا پتا چلا اب حدیث نمبر بتالیس اور اس حدیث کو روایت کرنے میں کون ہے امام بخاری دونوں اس لیے کیا لکھا ہوا ہے قاف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتهر ليه تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرزة سماء معتدلا حتى يقسمها الله إذا شاء جناب ابو سے ابوید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی طرح ہے یہ مومن کی مثال بیان کی جا رہی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت اور احادیث میں نبی علیہ السلط والسلام بہت سی چیزیں مثالوں کے ذریعے وعدے کرتی ہیں کیونکہ وہ چیزیں جو انسان عام طور پہ سمجھ نہیں پاتا مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں کبھی مچھر کی مثال بیان کی ہے کبھی مکھی کی مثال بیان کی ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے لوا پکارتے ہو وہ مشکل خوشاہ نہیں ہے حاجت روا نہیں ہے غوث اعظم نہیں ہے تو اللہ نے یہ چیز کیسے وعدے کی فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ کے لوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے مکی پیدا کرنا دور کی بات اگر مکی ان سے کو چیز لے کر چھین لے چلی جائے یہ مکی سے واپس نہیں لے سکتے کمزور ہیں ان کی یہ مشکل کشاہ کیسے ہو سکتے ہیں یہاں پہ نبی علی ہم مثال بیان کافر کی کی مثال آپ نے دی ہے یہ کھیتی کے کمزور پودے کی طرح ہے پودا جو نیا نیا اگتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے لیکن کمزور ہے مستحکم نہیں ہے مضبوط نہیں ہے ہوا آئی ادھر مڑ گیا ادھر سے ہوا ہی, ادھر مڑ گیا کبھی ادھر مڑ گیا کبھی ادھر مڑ گیا کبھی ادھر جک گیا کبھی ادھر جگ گیا, ادھر جھگ گیا. <coughs> اور جب ہوا نہ ہو تب سیدھا کھڑا ہو گیا ایسے ہی مسلمان ہیں اس پہ ازمائشیں آتی ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تکلیفیں آتی ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ساری زندگی مصیبتوں میں ازمائشوں میں گزر جاتی ہے گناہ جڑتے رہتے ہیں درجات بلند ہوتے رہتے ہیں دنیا تو ایسے گزر جاتی ہے لیکن آخر کے لحاظ سے کامیاب ہو جاتا ہے اس کے برعکس منافق کیا ہے منافق سنوبر کے درخت کی طرح ہے سیدھا لمبا مضبوط درخت جتنی بھی تیز ہوا آئے اسے کوئی اثر نہیں ہوتا نہ وہ ادھر جھکتا ہے نہ ادھر جھکتا ہے مضبوط درخت ہے ہوا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لیکن ایک ہی دفعہ جب اسے کاٹا جاتا ہے اکھاڑا جاتا ہے اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے اس کے برعکس وہ جو پودا ہے وہ کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے لیکن اپنی جگہ پہ مستحکم رہتا ہے مطلب یہ نہیں کہ جھکتا ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوتا جب کہ یہ درخت اتنی جلدی جھکتا نہیں ہے لیکن جب اسے کاٹا جاتا ہے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے یہی صورتحال کافر کا کی ہے وہ دنیا میں خوشحال زندگی گزارتا ہے عام طور پہ زمائشوں سے پاک زندگی گزارتا ہے مصیبتوں سے محفوظ زندگی گزارتا ہے نیمتوں میں زندگی گزارتا ہے لیکن ایک ہی دفعہ جب موت آتی ہے اللہ پکڑتے ہیں عذاب دیتے ہیں اب اس کے لیے عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے تو فرمایا نبی اسلام نے مثل المؤمن مومن کی مثال کمسل خامت الزرعی کھیت کے نرم پودے کی مثال کی طرح ہے یفیع ورکہو اس کے پتے پلٹتے پڑھتے رہتے ہیں من حیث و تتھر ریہو جہاں سے اس پہ ہوا آئی تو کفیوہا وہ ہوا اس کو جھکا دیتی ہے کبھی ادھر کر دیتی ہے کبھی ادھر کر دیتی ہے فیدہ سکنت جب ہوا رک جاتی ہے دلت وہ پودا بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. ہے. بل جاتا ہے اسی طرح بل ازمشوں کے ساتھ اسے جھکایا جاتا ہے آتی ہیں ازمیشوں کی وجہ سے کبھی ادھر جھکا پڑا ہے کبھی ادھر جھکا پڑا ہے وہ مثر اور کافر کی مثال مسل ارض سنوبر کے درخت کی طرح ہے سما جو سخت ہوتا ہے موت دلا سیدا رہتا ہے حتّا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس مضبوط رفت کو ختم کر دیتا ہے اس رفت کو اللہ تعالیٰ اخاڑ پھینکتا ہے اور یہی صورتحال کافر کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی زندگی کی کہانی ختم کر دیتا ہے اور پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے مومنوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے مومنوں پہ ازمائشیں آتی ہیں اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو میرے مسلمان بھائی کسی بھی ملک میں رہتے ہوں ٹینشنوں کا شکار ہیں پریشان ہیں دائیں بائیں کے لوگ تنگ کرتے ہیں ایمان کی وجہ سے تکلیفیں دیتے ہیں اور گھر میں بیماریوں کا بھی بسیرا ہے کبھی کسی کا آپریشن ہو رہا ہے کبھی کوئی فوت ہو رہا ہے کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے اور آج کل کرونا کی بھی ازمائش ہے تو مسلمانوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے نبی علیہ السلاط اسلام نے شاہ فرمایا تھا سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں کن پہ آتی ہیں نبیوں پہ آتی ہیں علیہ مسلاۃ اسلام پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اسی لحاظ سے اس پہ ازمائشیں آتی ہیں اور مسلمانوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خوشخبری کتنی بڑی ہے کہ اِنَّ اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ وَبَشِّر اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دیں آپ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں حدیث نمبر تینتالیس فورٹی تھری اس کو رویت کرنے والے کہوں نے امام مسلم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المنافقی کا مثل الشاعت العائرہ بین الغنمین تعیروا الہا دہی مرہ و الہا دہی مرہ عبداللہ بن عمر سے رویت ہے وہ نبی علیہ السلام سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے العائرہ بين الغنمین جو بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان باغتی پھرتی ہے بکریوں کے دو ریوڑ ہیں دو گروپ ہیں بکریوں کا ایک ریوڑ ادھر ہے ایک ادھر ہے اور کوئی بکری ایسی ہوتی ہے جو کسی ایک ریوڑ کا حصہ نہیں بنتی کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے منافق بھی ایسے ہے کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہے کبھی کافروں کے ساتھ ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے تو فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح کی طرف باغات اور کبھی اس ریوڑ کی طرف با کر جاتی ہے کسی ایک ریوڑ کا حصہ نہیں بنتی نہ ادھر کی نہ ادھر کی نقصان میں رہے گی ادھر سے بھی ان کے لحاظ سے بھی نقصان میں رہے گی ان کے لحاظ سے بھی نقصان میں رہے گی یہی صورتحال حال کی ہے کہ یہ نقصان میں رہے گا کانٹے میں رہے گا اور نبی علی اللہۃسلام نے منافق کی یہ چیز مثال کے ذریعے وعدے کی ہے اور نبی علیت والسلام بہت سے امور کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا کرتے تھے تو باب سے تعلق بھی اس حدیث کا وعدے ہے باپ کیا تھا منافقین کے اوساف منافقین کی بری عادتیں یہ منافق کی بری عادت ہے کہ مسلمانوں کا حسانی بنتے کافروں سے فائدہ مل رہا ہو ان کی طرف چلے جاتے ہیں مسلمانوں کے یہاں سے فائدہ مل رہا ہو تو ادھر چلے جاتی ہیں اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ آپ حدیث نمبر تیرہ سو پچانوے دیکھ لیں اس میں بھی منافقت کا تذکرہ آیا ہے لیکن کتاب کے مولف نے یہ حدیث یہاں پہ بیان نہیں کی کیونکہ وہ تکرار سے بچنا چاہتے ہیں وہ 395 حدیث کے طور پہ اس کا تذکرہ آئے گا اور یہاں پہ بس اشارہ کر دیا ہے کہ منافقین کے اوساف دیکھنا چاہتے ہیں ان کی آتے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو بھی دیکھ لیں اس کے بعد باب ہے باب نمبر چوبیس باب البیا یہ باب بیعت کرنے کے بارے میں ہے تو اس کے نیچے کتاب کے باقاعدہ طور پہ کوئی حدیث لے کر نہیں آئے لیکن تین حدیثوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ان تین حدیثوں کا تعلق ہمارے اس باب سے ہے ایک حدیث نمبر 36 جو آج ہی ہم نے پڑھی ہے اس کو دیکھنے کہ جریر عبد اللہ بدنی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسب کی بیعت کی نماز قائم کرنے کے معاملے پہ زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں اور ہر مسلمان کی خیر کرنے کے معاملے میں تو یہ بیعت کون لیا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. اور مانو گے میری ہر بات سنو گے اور میری جو بات کتاب و سن کے خلاف نہیں ہوگی اس کے اوپر عمل بھی کرو گے تو یہ بیعت موجود ہے اور پیری مریدی والی بیعت نہیں ہے تو یہ باپ بیعت کے بارے میں ہے اس کے نیچے تین یا چار حدیثیں موجود ہیں لیکن یہاں پہ شیخ سال شامی نے ذکر نہیں کی ان کے نمبر بتا دیے ہیں حدیث نمبر 36 اور حدیث نمبر 1421 اور حدیث اور 1147 اور حدیث نمبر 1519 یہ احادیث آگے آئیں گی اور جب آئیں گی تب انشاءاللہ ان کی وضاحت ہوگی اس کے بعد باب کیا ہے باب الو باب نمبر 25 کون سا باب ہے باب الواہیو اور اس کے نیچے بھی باقاعدہ طور پہ شیخ سال شامی احادیث لے کر نہیں آئے کہتے ہیں وہی کے بارے میں کئی احادیث ہیں ان کا نمبر یہاں پہ بتا دیتا ہوں وہ آدیش بعد میں آئیں گی ان کا تعلق اس باپ سے بھی ہوگا جس باپ کے نیچے وہ آئیں گی اور اس وہی کے باپ سے بھی ہوگا وہ کون سی عادی ہے کہتے ہیں کہ وہی کے آغاز کے بارے میں جو عادی ہیں وہ حدیث نمبر 1605 اور حدیث نمبر 1607 اور پھر کچھ احادیث ہیں وہی کے نازل ہونے کے بارے میں اور وہی کی مدت کے بارے میں کتنے سال وہی نازل ہوتی رہی اس بارے میں دو احادیث ہیں حدیث حدیث نمبر نمبر 152 اور نمبر 154 کہتے ہیں یہ دو حدیثیں بھی بعد میں آئیں گی تو آج الحمدللہ ہم نے بہت سی احادیث کیا ترجمہ سنا اور ان کی وضاحت بھی سنی اب چونکہ اس کے بعد ایک نئی کتاب شروع ہوگی جس کا تعلق آخرت سے ہے الکتابان ال ال پہلا مقصد کتاب دوسری وہ کیا ہے کہ آخرت پہ ایمان لانا اور پھر اس کے نیچے کئی فصلیں ہوں گی پہلی فصل میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہوگا تو اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ کتاب جو ہم پڑھنے والے ہیں اور آئندہ فصل جو ہم پڑھنے والے ہیں اس میں ایسی عادیث کا تذکرہ ہے جو احادیث قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ احادیث ہم توجہ سے پڑھیں, دھیان سے پڑھیں اور آج یہیں درس کا اختتام کرتے ہیں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ رب العزت آپ لوگوں کی حفاظت کرے اور استقامت کے ساتھ اس دورے میں ڈٹے رہنے کی توفیق دے اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ دو ہزار حدیثیں پڑھنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بخاری مسلم کی سب احادیث کا مطالعہ کر لیا ہے آپ کو اور کیا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے ہمیں ثقامت دے و آخرا الحمد اللہ رب الم